ترقی دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تم سب سے اچھا عمل کر کے آئے گا لیکن چونکہ امتحان تھا تو اللہ نے دونوں چیزیں اندر ڈال دی الحم ہاؤ دور ہو ہم نے تمہارے اندر برائی کو بھی رکھا اچھا ہے برائی کا ذکر پہلے ہے اچھائی کا باد نہیں ہے اس میں ساس کی طرف اشارہ ہے ہم مٹی سے بنے ہیں مٹی میں خود ذمے دار ہوں مٹی کی شاید گندی جھاڑیاں خود زیادہ ہو جاتی اور کپاس کو कपास کرنا پڑتا ہے آپ है پاس تو بھاگا تھا آپ کو क्या पता ہم किन مراحل سے गुजर کے کپاس کے اس کو حاصل کرتے ہیں کیسے कैसे دار مٹی میں مٹی ہوتا ہے تو اس میں گندی جھاڑیاں اپنے آپ جنم لیتی رہتی ہیں نہ ان کوئی ان کو کوئی کاشت کرتے ہیں نہ ان کو کوئی پانی دیتے ہیں پتہ نہیں وہ کیسے جنم لیتی ہیں پھر وہ ایسی زائن ہے کپاس کا بیج ذرا نیچے چلا جائے تو ختم اوپر رہ گئے تو ختم پانی اس پر چڑھ جائے تو ختم اس کو دو انچ میں ڈالنا ہے دو انچ میں اس کو ڈرل کو ایسا کس کے چلانا ہے کہ دو انچ سے نیچے گیا تو ہماری محنت گئی اگر اوپر رہ گیا تو ہماری محنت گئی اسے دو انچ کے اندر رکھنا ہے اور پھر اگر اس پر پانی چڑھ گیا تو ختم اوپر بارش آ گئی ختم کئی دفعہ ایسا ہوا ہماری ادھر ہم ڈرل کر کے باہر نکلے اوپر اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا بارش کر کے سب برابر کر گیا اچھا یہ جو بتا یہ کیوں لگے اس کو بند کر دو یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کا بیج ایسا زالین ہے اور دس فٹ پانی کھڑا رہے نہیں مر سکتا اور فصل کے بیج پر تھوڑا سا پانی چڑھ جائے تو پلے بھی کچھ نہیں پھر اوپر بارش ہو جائے نا تو زمین کا منہ بند ہو جاتا ہے تو اس میں سے اب بیج نہیں نکل سکتا ہمیں نئی کاشت کرنی پڑے اور جڑی بوٹیاں ایسی ظلم ہیں کہ وہ اس کو بھی چیر کے باہر نکل آتی تو اس سے یہ ایک بات میں اس آیت کو اس کیونکہ میرا آبائی پیشہ یہ ہے میں اس آیت کو اس اللہ کے نظام سے سمجھا ہوں اللہ نے برائی کو پہلے یہ میں نے کسی تفسیر میں نہیں پڑھا یہ میں نے صرف اپنی زمین کے مشہدے اور تجربے سے, میرے میرے سے بنایا تو بعد میں بنا ہم نے سے بنایا. من بنا. ولقد انسان مٹی میں سے نکالا مٹی میں سے جوہر نکالا پھر اس پر نسخے کی شکل پیدا فرمائی پھر اس پر علاقہ شکل دے کر دنیا میں بھیجا اس سے پہلے کے مرحلے کو چھپے ہوئے ہیں اب کیا ہوتا ہے تو وہ ظالم ایسا ہے بیج وہ مرتب پڑا رہتا ہے چھپ کر کے سویا رہتا ہے جو ہی اس کو مناسب موسم ملا وہ پھنکارتا ہوا سانپ کی طرح باہر نکلتا ہے یہی انسان کا حال ہے اس کے اندر برائیوں کو نہ کاشت کرنا پڑتا ہے نہ ان کی نگرانی کرنی پڑتی وہ از خود جنم لیتی ہیں از خود پھنکارتی ہیں جب انہیں ماحول ملتا ہے وہی سے کوبرا سانپ کی طرف پھیلا کے باہر نکلتی ہیں اور اس بدن کی مٹی سے سکڑے کی فصل علم کی کی فصل اخلاق کی فصل سوازوں کی فصل ایمان کی فصل سخاوت کی فصل محبت کی فصل پاک دامی کی فصل شجاعت کی فصل راتوں کو اٹھنا رونا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور اللہ کا خوف اللہ کی شخصیت اللہ کے نبی کی محبت اطاعت یہ ساری خوبصورت فصلیں ہیں جن کو لینے کے لیے سر توڑ جان توڑ محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کر خوش بہار آتی ہے اگر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو آپ نے کہیں دیکھا جہالت کا کالج کھلا ہوا ہے ہاں؟ یونیورسٹی برائے جہالت ہے وہ انسان جہلی پیدا ہوتا ہے من بطون لا ہم نے تمہیں ماں کے پیس سے نکالا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے کہیں دیکھا تکبر سکھایا جا رہا ہو توازن سکھانے کے ہیں نظام کہیں دیکھا حسب سکھایا جا رہا ہو ایسار کو سکھایا جاتا ہے کہیں دیکھا ہر فوتما کو سکھایا جا رہا ہو سخاوت کو سکھایا جاتا سکھا جا ہے کہ میرے عزیزوں میرے بھائیوں یہ اللہ کا ایک نظام ہے اس نے خیر اور شر کے اندر میں نظام رکھے شر کا نظام آٹومیٹک ہے خیر کے نظام یعنی مینول رائنگ ہے اسے خود کرنا پڑتا ہے شر اپنے آپ سے آٹومیٹک گیئر آٹومیٹک لگتا جائے گا لگتا جائے گا جو جی پانچ میں چھ ٹکا ختم ہو جاتا ہے اس کے گیروں کی انتہا ہی کوئی نہیں چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ, جاؤ خدائی کے دعوے تک موجود ہے نظام کہ لوگوں نے کہا رب کم اللہ رب تو ہوں ہی میں فَأَخَلَهُ اللَّهُ نَكَالَ okay. اور اسے اصلی رب نے پکڑ کے کا نشان بنا دیا تو بد وقت کہاں رب آ گیا تو اب انسان سے اللہ چاہتا یہ ہے کہ یہ اچھا عمل کر کے مجھے راضی کر لے یہ اللہ کی جو میں نے پہلے شروع میں بات کی ہم یہاں ٹیکسٹائل چلانے نہیں آئے دھاگا بنانے نہیں آئے اور نہ یہ نہ یہ یونیورسٹیاں چلانے آئے یہ تو ہماری ضرورتیں ہیں ضرورتیں ہمیں کپڑے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے کپڑے کا علم جاننے والے ہونے چاہیے نہیں ہے کہ کپڑا پہننے سے ہم کوئی بڑے آدمی بن جائیں گے یا رشمی پہننے سے یا عالیشان کپڑا پہننے سے ہم کوئی بڑے انسان بنیں گے اللہ کی نظر میں انسان ہوتا ہے شفات کے ساتھ لیکن دنیا شروع سے دھوکہ کھاتی چلی آئی اس نے لوگوں کو تولا چیزوں پر جائیدادوں پر پہلوں پر منصب پر اس میں ایک خلقت کی خلکت گم ہوتی چلی آئی چلی آئی شخص شاد کسی کے یہاں مدرو تھے کسی نواب صاحب کے چلے گئے جو فقیر ہے تو گھسنے دی تو وہ جو درویز آدمی تھے وہ ایک دوست کے پاس گئے یار کوئی جب اس زمانے میں شاہی دربار میں داخل ہونے کا ایک مخصوص لباس تھا کس طرح خطر و پرویز کے دربار میں داخل ہونے کی یہ شرط تھی کہ پگڑی ایک لاکھ جرم کی ہو وہ ایک لاکھ جرم کی کیسے ہوگی اس میں ہیرے جواہرات اتنے لگائے جائیں کہ وہ کم از کم ایک لاکھ کی مالیت جو پگڑی سر پر رکھ سکتا تھا وہ اندر جا سکتا تھا زیادہ کی تو پھر کوئی حد کوئی تو یہ وہ تکلفات شروع سے چلے آ رہے ہیں شیخ سعدی گئے ایک دو یار اپنا جب تو دو جبا پہنا اور اوپر اسی کا وہ ایک ابا اور جبا پہن کے اب جب آئے تو ان کو پتہ نہیں کوئی کون سا نواب آ رہا ہے وہ پیچھے ہٹ گئے اندر چلے گئے تو وہ جو تھا میزبان اس کے سامنے جا کر بیٹھے اب کھانا آ گیا شروع ہو گیا تو جب لوگوں نے کھانا شروع کیا شیخ سعدی نے بوٹل اٹھائی اور جیب میں ڈال دیا نوالا توڑا اور جیب میں ڈال دیا تو سارے ایک دوسرے کو حیران ہو کے دیکھنے لگے کہ یہ کون دیوانہ پاگل تو آ کر وہ میزبان بول اٹھے حضرت آپ اتنے بڑے حال یہ کیا کر رہے جس کو بلایا ہے اس کو کھلا رہا ہوں مجھے تو تم نے بلایا نا پہلے تم نہیں آیا تھا تو مجھے تھکے دے کے نکال دیا پھر میں جب میں آئے تو مجھے اندر داخل کر لیا تو اسی کو کھلاؤں جس کو تم ہے تو یہ ایک طبقہ شروع سے چلا رہا ہے کہ جو لوگوں کو تولتا اور پرکھتا ہے ان کی دنیا پر ان کی چیزوں پر اور ایک طبقہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے پیدا کیا ہے جو لوگوں کو دیکھتا ہے ان کے اخلاق پر ایمان پر یہی نیزان اللہ بھی قائم کیا ہے تو یہ دیکھے گا لبلو کم الیم احسن عملہ تم نے اچھا عمل کر کے کون آتا ہے اب انسان چونکہ امتحان کی جگہ تھا تو اس کے اندر خیر و شر دونوں کو چلایا جانور کائنات مخلوق میں غلط علم فیڈ نہیں ہو سکتا وہ غلط نہ چل سکتے ہیں نہ غلط ترتیب کو اپنا سکتے ہیں ان کے اندر ایسا سسٹم گیا ہے ہے کہ انہیں صحیح ہی کرنا ہے. کپاس میں کپاس ہی نکالنی ہے. کپاس کے ٹرنڈے پہ کبھی آپ مکی کا دانا نہ دیکھو گے وہ بڑی نباتات کو بیتنا علم دیا اتنی سہم بصیرت دی کہ جب ٹرنڈا پکے گا تو کھلے گا سکڑے گا نہیں اگر سکڑ جائے تو ہمیں نفا کیسے ہو اور مچھلی کا बड़ा جب بڑا ہوگا تو اپنے آپ کو چھپاتا چلا جائے گا چھپاتا چلے گا چھپاتا چلے گا ایک پہ دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھوٹی دس دس بارہ کرتے پہنتا ہے تاکہ اندر کے دانے کو کوئی کلوا نہ ٹھونگ مارے کوئی توتا نہ ٹھونگ مارے اوپر سے خطرہ ہے جانے کا تو اوپر اپنے پر بال اگا لیتا ہے تاکہ اوپر سے بھی کوئی نہ جائے دوسرا اپنے اوپر بال اگاتا ہے تاکہ پالینےشن صحیح ہو سکے اوپر سے نر گرے گا ان بالوں پر پھر وہاں سے وہ آہستہ آہستہ اندر جائے گا تو پھر وہاں جا کے وہ نر مادہ کر آپس کا جو اللہ تعالیٰ نے افتسال بنایا ہے کہ خلق ناخم ہر چیز کا جوڑا جوڑا تو پھر وہ دانا بننا شروع ہوتا ہے پھر اپنے اوپر پرد ڈالتا جاتا ہے پرد اگر چھلی کھل جائے تو انسان کو کچھ نہ ملے اور اگر کپاس کا, کا منہ بند ہو جائے تو انسان کو کچھ نہ ملے اس نے منہ کھولا اس نے منہ بند کیا یہ کوئی ان کا اپنا ذاتی علم تو ہے نہیں یہ اللہ کا دیا ہوا طاقت طاقتور علم ہے جو اپنے بندوں کی خدمت کے لیے ان سے وہ کام لے رہا ہے تو یہ غلط نہیں کرتے ہیں لیکن انسان غلط کرتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے سچ بھی بولتا ہے گانا بھی سنتا ہے قرآن بھی سنتا گالی بھی جناب بھی کرتا ہے شادی بھی کرتا ہے حرام بھی کرتا ہے حلال بھی کرتا ہے اللہ کو سہدا بھی کرتا ہے بدھ کو سہدا بھی کرتا ہے اللہ کو بھی پکارتا ہے مخلوق کو بھی پکارتا ہے ظلم بھی کرتا ہے عدل بھی کرتا ہے محبت بھی کرتا ہے نفرت بھی کرتا ہے انصاف بھی کرتا ہے اور اور ظلم بھی کرتا ہے رشوت بھی لیتا ہے تنخواہ لیتا ہے تو انسان ان دو چیزوں کے درمیان چلتا ہے چونکہ دونوں سسٹم اللہ نے چالو کیے ہوئے ہیں اللہ کسی کے مقدر میں نہ شراب لکھتا ہے نہ زنا لکھتا ہے نہ کسی کے مقدر میں رشوت لکھتا ہے نہ کسی کے مقدر میں غلط لکھتا ہے یہ نادانی اور کم فہمی کی وجہ سے ہے اللہ کو کہتا ہے میں ظلم سے پاک ہوں اور میں اپنے بندوں پر رحیم شفیق ہوں پر ایسا رحیم شفیق مہربان ظلم سے پاک اللہ یہ کیسے کیسا ہوگی جی میری لکھی رشوت رشوتیں چی کرا ہے میرے میرے مقدر شراب لکھ کی منع پینا تو ہو کی طرح یہ صرف نہ جانے کی باتیں ہیں اللہ کے نظام کو نہ سمجھنے کی باتیں ہیں تو میرے بھائیو اب اللہ نے ہمارے اندر دونوں طاقتوں کو رکھا ہے برائی اپنے آپ آئے گی گندی جھاڑیوں کی طرح جڑی بوٹھیوں کی طرح اور فصل کو اگانا پڑے گا اور اگانے کے بعد قافل ہوئے تو بھی سب کچھ گیا قافل ہوئے پھر بھی ہماری پنجابی کی مثال ہے کھیتی سائیاں سیتی کھی سالک موجود ہے وہی وہ پنپ کے چپ پروانچڑ کے گھر آئے گی جس کھیتی کا مالک سو گیا وہ گئی وہ گئی تو اب فصل ایک مادی فصل کو لینے کے لیے صبح سے شام تک بھاگ دوڑ ہے یہی میرے عجیب و نظام میرے آپ کے جسم میں ہے اللہ نے تقوی بھی ڈالا ہے صرف کو خجور بھی ڈالا ہے پاک دانگنے کا جذبہ بھی رکھا ہے اور گندگی کا جذبہ بھی رکھا ہے قرآن کے سننے کے جذبے بھی ہیں اور موسیقی کے سننے کے جذبے بھی ہیں ماں باپ کے افاط کا جذبہ بھی ہے نافرمانی کا جذبہ بھی ہے استاد کے احترام کا جذبہ بھی ہے اور اس کا غریبان پکڑنے کا جذبہ بھی ہے ناشنے کا جذبہ بھی ہے اور سجدوں میں تڑپنے کا جذبہ بھی ہے یہ دونوں جذبے اللہ نے رکھے ہیں امتحان کے لیے دونوں دو امتحان کس لیے ہوتا ہے آگے بڑھانے کے لیے نسلوں کو مصیبت ہے سیدھی ساد بات ہوتی ہے، کو پیپر لے جاتا ہے، وہ रखा जाता है ہےل پھر صرف آپ کو اوپر لے جانے کے لیے کہ آپ کو پھنسانے کے یا تنگ کرنے کے لیے سوچ امتحان کا مطلب یہ ہوتا ہے سیدھی بات کو ذرا سب پیچیدہ کر کے پیش کرو تاکہ اس بچے کی ذہانت کا امتحان لیا جا سکے کہ کتنا سمجھ چکا ہے وہ کتنا معاملات کو سلجھا سکتا ہے اللہ چاہتا تو ساری کائنات پہ اپنی ذات کو آشکارا کر دیتا بلوشین خدا میں تم سب کو ہدایت کا نور دے دیتا لیکن میں نے امتحان لیا ہے اپنی ذات کو چھپایا اپنی کائنات کو دکھایا اپنی طاقت کو چھپایا اپنی قدرت کو دکھایا اپنی ذات کو مستور کیا اپنے جلبوں کو ظاہر کیا الحق میں چلے قدم قدم پہ کائنات کے چپے چپے میں اپنی ذات کے جلوے دکھاؤں گا صرف بلند والا چوٹیاں نہیں بلکہ تمہارے سامنے رینجنے والی چونٹی بھی بتائے گی کہ اللہ ہے اور تم تو ٹیکسٹائل انجینئر بنو گے پتہ نہیں کتنے سال لگاؤ گے مکڑی ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی ٹیکسٹائل انجینئر ہے تم روشنیوں میں دھاگا بناتے وہ اندھیرے میں دھاگا بناتی ہے تمہارا دھاگا بار بار ٹوٹتا ہے اور مکڑی کو نہ کپاس خریدنی پڑتی ہے ہم نے تو بیچی جنر کو جنر نے بیچی ٹیکسٹائل والے کو उसने اس نے हजारों بنایا ہزاروں لکھےڑوں سے نکل کر سب جا کر وہ में پہ آیا اندھیرے میں وہ پیدا ہوئی اندھیرے میں اس نے کپاس اپنے اندر سے निकाला مٹیریل اپنے اندر سے نکالا دھاگا اپنے اندر سے نکالا سانے بانے کو اپنے اندر سے بنایا اپنے علم سے بنایا اور جتنی موٹائی کا مکڑی دھاگا بناتی ہے اتنی موٹائی کا اگر لوہے کا تار ہو لوہے کا تار جتنا موٹا مکڑی کا دھاگا اتنا موٹا اگر لوہے کا تار ہو تو مکڑی کا دھاگا اس لوہے کے تار سے ایک ہزار گنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے کوئی اس پر ڈگری کو جی؟ نہیں لی ہیں تو یہ اللہ تعالی کا ایک دیا ہوا نظام ہے چلا کہ میں تمہیں دکھاؤں گا اپنی ذات دکھاؤں گا لیکن کوئی آنکھ ہو جو کسی لڑکی پہ نہ پڑتی ہو کوئی آنکھ ہو جو کسی کی بیٹی کرنا پڑتی ہو ایسی آنکھ لاؤ جو ہر ایک کی عزت کے سامنے احترام سے جک جاتی ہو ایسے کانڈ لاؤ جو گند موسیقی ڈھول ڈھول تبلا اس کی تھا پر اور اس کی آواز پر جو نہ متوجہ ہوتے ہوں ایسے کانڈ جو موسیقی گند سے پاک ہو ایسی آنکھ جو کسی کی بیٹی کو دیکھنے کی غلاظت سے پاک ہو جس کے پاس یہ آنکھ ہوگی میرے رب کی قدم چپے, چپے میں اللہ دکھائی دے گا اور جس کے پاس ایسے کان ہوں گے اسے ایک ایک کرن اللہ کا نغمہ گاتی ہوئی سنائی دے گی اسے ایک ایک پتا اللہ کی تصویر پڑتا وقت سنائی دے گا اسے گھنگور گھٹا ہو برف سے بادل ہو اور اور وہ اڑتے پرندے ہوں اور جاتے ہوئے ڈارے ہوں نکلتے ہوئے گھونسلوں سے پرندے ہوں کھلتے ہوئے پھول ہو مہکتے ہوئے کلیاں ہوں ہر چیز میں سے اللہ کا جلبہ نظر آئے گا پر اندھے کو کیا نظر آئے اور بہرے کو کیا سنائی دے تو اوتھر جن جن کانوں میں میل پڑ جائے ان کو بھی نہیں سنائی دیتا جن کی آنکھیں خراب ہو جائیں ان کو بھی نہیں دکھائی دیتا تو اللہ کا شکر ہے ہم کافر کی طرح نہ اندھے ہیں نہ بہرے ہیں ہماری آنکھیں ہیں اور اس میں حرام کی سیلائیاں پڑ گئیں ہمارے کان ہیں اور اس میں موسیقی کا میل جم گیا تو اصل پردوں پہ پر اتنا میل چڑھ گیا ہے تو آواز اندر جاتی نہیں ہے جو ان آنکھوں اور کانوں کو صاف کر لے گا نہ فرمانی سے اللہ کے جلوے چپے چپے پر اللہ نور السماوات والارض اللہ کیا کہہ رہا میرا نور بکھرا ہوا ہے کائنات میں تو مجھے تو نظر نہیں آ رہا آنکھ ٹھیک کرتے نظر آئے گا ہر شہر تیرے رب کی تصدیق پڑتی اور مجھے تو سنائی نہیں دیتی تو کانوں کو موسیقی سے پاک کر دیکھ ایک ایک چیز سے آواز آئے گی ایک ہی تو ذات ہے جس کی مالا ساری کائنات جب ہے کیا باہر کا کیا بر کیا جمادات کیا نباتات کیا چوپائے کیا دو پائے کیا آدی کیا ناری نوری کیا خلائی ہوائی فضائی دہری تمندر کی چلنے والا جو کیڑا ہے وہ بھی اللہ ہی کو یاد چلتا ہے. تو میرے اللہ کو, پہچانوں, ٹیکسٹائل کو پہچاننے سے موت دے گا جو مجھے اور آپ کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا پھر وہ نیکی اور بدی کو تولے گا آج دھاگا نہیں چلے گا آج لوہا نہیں چلے گا آج نصب نہیں چلے گا آج نیکی اور بدی کو ٹولا جائے گا سعید انور, سعید انور جب اس کے تین دن پہلے میرے ساتھ لگے تو مجھ سے کہنے لگا کہ, کہ میں یہ سوچتا تھا کہ عزت دولت شہرت بس یہی میری زندگی کا مقصد ہے مجھے عزت ہو میرے پاس دولت ہو میرے پاس شہرت نصیب نے ایسا ساتھ دیا بائیس سال کی عمر میں لڑکوں کا مستقبل شروع بھی نہیں ہوتا اور میں بائیس سال کی عمر میں عزت دولت شہرت کی چوٹیاں کراس کر گیا چھ بر اعظم کی اسکرین پہ نظر آنے لگا اور دولت کے انبار لگ گئے شہرت غلام اور باندی باندھ کے دروازے پہ آن کھڑی ہوئی لیکن میں نے دیکھا وہی وہی اندر کی اداسیاں, وہی اندر کی کی اداسیاں ویرانیاں تو خیال آیا کہ یہ کیا ہوا مقصد کے پانے کے پانے بعد محیم. تو چین آتا ہے محیم. مسافر منزل پہ پہنچا تو آرام پایا بھٹکا ہوا راہی راہ پہ آیا تو سکون پایا محیم. تو اگر میری زندگی کا مقصد عزت دولت شہرت ہے محیم. وہ حاصل ہو چکا ہے پھر دل ویران ہے سوبار چمن مہتا سو بار بہار آئی دنیا کی وہی رونق دل کی وی تنہائی تو اب کیوں ہے ان کی وجہ ہے اور یہی سو فیصد بات مجھے جنید جمشید نے بتائی اللہ نے ان دونوں کے دین پہ آنے کے لیے لانے والا تو اللہ ہے ذریعہ جس کو مرضی بنا لے ذریعہ میں بن گیا لانے والا اللہ ہے یہی سو فیصد بات مجھے جنہیں جنشیب نے بتائی کہ ایک پاکستانی نوجوان جس عزت شہرت کا خواب دیکھتا ہے جس گلیمر کا خواب دیکھتا ہے وہ خواب حقیقت بن کے میرے چاروں پر رقص کر رہا ہے لیکن زندگی پھر بھی ویران ہے اندر اداس ہے یوں لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کو کوئی گھاٹ کوئی میں آپ کو دو ایسے نوجوانوں کی بات سنا رہا ہوں جن کو آپ بڑا آئیڈیل سمجھتے ہیں کیا زندگی ہے کیا زندگی ہے میں آپ کو میں ان کی اپنی آپ بیلتی انہیں کی زبان سے الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ منزل نہیں ہے جس کو ہم سمجھ کے چلے ہیں دیکھو میرے عزیز میں آپ کو سزائی عمر میں بتا رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو عمر بیت جائے پھر آپ کو پتا چلے اوہو ہم تو غلط جگہ آ اب تو جن ڈھل گیا شام آ گئی وقت کا پنچھی اڑ گیا اب واپس جانے کی راہیں بند ہیں جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا چل چل چل چل آبلے پڑ گئے کمر دوہری ہو گئی جھرنوں نے ڈیرے ڈال دیے جلانی رخصت ہو گئی آ کے پتا چلا میں تو غلط جگہ آ گیا ہوں لوٹنے کی راہیں ہی بند ہو گئی تو میرے عزیزوں ٹیکسٹائل سے پہلے اللہ کو میں اس کی کوئی کمی نہیں آپ کے دل میں لارا لیکن میں تھوڑا بیلنس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کی پوجا ہو رہی ہے اس کی پوجا ہو رہی ہے یہ ہمارا مقصد نہیں ہماری منزل نہیں اللہ میری منزل ہے مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے میں دنیا میں اللہ کو بھیجا ہی مجھے اللہ نے وہی عزت اور ذلت کے فیصلے کرے گا وہی کامیابی ناکامی کی بنیادوں کو قائم کرتا ہے اسی نے مجھے موت دے کر قیامت کے دن کھڑا کرنا ہے اور کیسے کھڑا کرے گا جیسے ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تھا آج اس طرح ہم نے تمہیں ننگے بدن اپنے سامنے کھڑا کر دیا حضرت رضی اللہ تعالیٰ ننگے ہوں گے ہم ننگے ہوں گے بے پردگی جی حال ہوگا ہمارا فرما عائشہ حال وہ ہوگا کہ کوئی کسی کے طرف کی طرف دیکھنے کی جس کا عالم ہوگا کہ اللہ کا عرش آسمان اس کو چیرتا ہوا ہمارے سروں پر میا ارش سروں پہ آ جائے گا اللہ فرشن سمیت آئے گا جہنم جہنم بھڑکتی آئے گی وہ اجل فتح مستفین اور جنت مہکتی آئے گی اور وہ دن کم قلعہ جوہا حل جھولتا ہوا آئے گا اور نبا الموازین القسط اور ترازو توڑتا ہوا آئے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے سارے ساز و سامان کو م... مہیا کر, کر کے حاضر کر کے پھر ارشاد فرمائے گیا ایتم منذ ان خلق حکم علاجوں میں هذا میرے بندوں نے تمہیں پیدا کیا میری بندیوں میں نے تمہیں پیدا کیا اور موت تک میں تمہیں دیکھتا رہا تمہاری سنتا رہا تمہیں دیکھتا رہا نہ تم راتوں میں چھپ سکے نہ دن میں تم چھپ سکے نہ کنہانیوں میں, تم میں تمہارے ساتھ ہوتا تھا ولا ہوتے تھے تو دوسرا میں تمہارے ساتھ ہوتا تھا بلا اکثرا تم چھ کے چھ ہزار ہوتے تھے تو میں تمہارے ساتھ ہوتا تھا اللہ ہوں اینما نما کانو جاؤ جاؤ جہاں جاؤ گے ولہ اینا کن تم تم جدھر جاؤ گے اللہ کو آگے پاؤ گے آپ ساتھ پاؤ گے ساتھ پاؤ گے ایلو بجول جدھر دیکھو گے اللہ سامنے ہے بھاگو بھاگو بھاگو, بھاگو گناہ کرنے ہیں تو اللہ سے چپ کرو جھوٹ بولنا ہے تو اللہ سے چھپ کے کرو ظلم کرنا ہے تو اللہ سے چھپ کے کرو نافرمانی کرنی ہے تو اللہ سے کرو پر وہ, کہتا ہے، وہ کہتا ہے تو, تو پانچ فٹ کا وجود ہے جنگل ہا, ہا دنیا کا سب سے بڑا جنگل برازیل میں ہے اس میں تو سورج کی روشنی میں اندر جائے تو وہ جنگل جس میں سورج بھی اندر روشنی نہ پہنچا سکے اس پر جب رات آئے گی تو کتنا اندھیرا ہوگا اس کے بھی درختوں سے ٹوٹنے والے پتوں کو تیرا رب دیکھتا بھی ہے گنتا بھی ہے جانتا بھی ہے تو کہاں سے چھپے گا تو کہاں بھاگے گا آئین المفر کہاں بھاگے جاؤ گے زمین کے اندر زمین کے اوپر زمین کی گہرائیوں میں آسمان کی وشرتوں میں جو ہے تیرے رب کے سامنے ہے انسال حبت سماوت ارب یا لطیف کرو گنا زمین کی گہرائیوں میں اتر جاؤ سب سے گہرا برما جو ابھی تک ایجاد ہوا ہے وہ سات ساڑھے سات ساڑ کلو میٹر کا ہے اس سے لمبا برما ابھی تک انسان نہیں بنا سکا سات آٹھ کلومیٹر تک یہ ڈرلنگ ہو رہی ہے تم سات آٹھ سو کلو میٹر چلے جاؤ اور ویسے تو اس کے آگے جا نہیں سکتے ٹوٹل پچاس کلومیٹر تو مٹی ہے اس کے بعد تو آگی آگے آ گئے تو چلو تم انچاس کلومیٹر اندر چھپ جاؤ جا کے او اسلام آباد آسمان کے مستوں خلاوں میں گم ہو کے کرو کیا کرو گے کیا کرو گے یہ اللہ تم نے تو بہت چھپ کے کیا پر اللہ موت کے بعد جوں کھلی کتاب کی طرح تمہارے آگے کرے گا دیکھ میرا بندہ میری بندی تو ہے کوئی اور ہے تو ہے کوئی اور فلاں اوٹ کے پیچھے فلاں پہاڑ کے نیچے فلاں وسعتوں کے گم میں گم ہو کر تو ہے کوئی اور ہے ہائے ہائے پکار اٹھیں گے مال حاضل کتاب لال قبیرہ اللہ افاہا مر گیا میں سب کچھ میرے سامنے آ گیا میرا کچھ بھی نہ رہا کیسے کہاں بھاگے تو اللہ موجود جنت اور جہنم موجود یہ بڑ کرئی وہ مہ کرئی وہ جھول رہا یہ تول رہا ترازو رہا ہاں لایا جائے ٹیکسٹائل انجینئر صاحب آ جائے آئی بیگم صاحب آ جائے خان صاحب آ جائیں مولانا صاحب آ جائیں آئے جا کیسے؟ فرشتے گردن میں ہاتھ ڈال کے لائیں گے چلو او سب سے خوفناک مرحلہ ہے جب میرے امال تولے جا رہے ہوں گے اچھے یا بورے تو میں ہر انسان ایسے کاپے گا جیسے بکری کا بچہ کاپتا ہے ادھر اچھائی ادھر بورائی بائیں طرف میٹھی بائیں طرف بدی اور اگر جب سولو لا الہ الا اللہ اگر پلڑا ہلکا ہو گیا اور گناہوں کا وزن زیادہ ہو گیا تو اعلان ہوگا فلان فلین فلین تو بنت تو فلان فلاں کی بیٹی فلاں بازی ہار گیا ناکام ہو گیا وہ یہ ناکامی ہے جس کو بار نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی سوچتا ہے نہ کوئی سمجھتا ہے بازی ہار گئی بازی ہار گیا یہ اعلان ہوگا تو اللہ کہے گا ہو پکڑو ہو اور جکڑو پھر سلسلہ بنجیل لاؤ دروہ سب نظر جو بہت لمبی ہو فصل کو ہو اس میں اس کو فرو دو اور اسے سیخ کباب بنا کے جہنم کی نظر کر دیا جائے تو جب یہ اعلان ہوگا تو فرشتے پکڑنے کو آئیں گے تو مردوں کو یہاں سے پکڑیں گے مجھے دیکھنا جبڑا جبڑے میں منہ میں ہاتھ ڈالیں گے نیچے جبڑے کو پکڑیں گے یہاں سے یہاں سے پکڑ کر کھینچیں گے ان کا سارا جبڑا نکل کے باہر آ جائے گا اور یوں جھٹکا دیں گے ویسے لوڑکنیاں کھاتے ہوئے رہم رہے کہیں گے تم تو رہمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے کریں اور عورتوں کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور یوں جھٹکا دیں گے ویسے لوڑکنیاں کھاتی جائیں رہم رہم وہ کہیں گے تم تو رہمان نے نہیں کیا ہم کہاں سے کریں یہ ایک انجام ہے ناکامی کا جس ناکامی کی شکل کوئی कोई सिर्फ कोड़े खाना नहीं धोखा रहना नहीं मेरे भाईओ आग है आग है मैं कल कल जमात से वापस आया तीन दिन की जमात में तो परसा हमारे एक साथी को दाढ़ का दर्द शुरू हो गया ऐसे तड़पने लगो फुट का आदमी ایسے ماہیے آپ کی طرف تڑپ رہا تڑپرا لوٹ پوٹ ہوا آخر گیا نکلوا کے آیا مجھے خیال آیا ایک چھوٹی سی داڑھ کے درد نے ایسا بے قرار کیا دو زخمی جو جائیں گے ان کی داڑھ دس میل لمبی چوڑی ہوگی ایک داڑھ دس میل لمبی چوڑی اس نے جب درد اللہ ڈال ایسا بے قرار کیا دو زخمی جو جائیں گے ان کی دوڑ دس میل لمبی چوڑی ہوگی ایک دوڑ دس میل لمبی چوڑی اس میں جب درد اللہ ڈالے گا تو ان کا کیا حال ہوگا ناکام نہ ہوگا لا یشکا پیدا ابدا آج کے بعد کبھی ناکام نہ ہوگا اس ایلان تو ہوتی اللہ کا دوسرا اعلان سنگی پا میناسو نہ سب ٹیکسٹائل سے نکلا ہوا نہیں مشینوں سے نکل ہوا نہیں اللہ کے امر کن سے تیار کیا ہوا سب رشم پہناؤ اور کیا کرو سونے کے کنگن پہناؤ آج مردوں کو بھی حلال کر دیا گیا دنیا میں مردوں کے حرام عورتوں پہ حلال جنت میں دونوں پہ حلال اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جنت میں مردوں کو پہنا ہوا زیور عورتوں سے زیادہ حسین نظر آئے گا اور یہ ان کو دیا جائے گا جو جن جنہوں نے دنیا میں سونے کو استعمال نہ کیا جنہوں نے دنیا میں شراب پی وہ جنت کے شراب سے محروم جنہوں نے دنیا میں سونا پہنا جنت کے پہ سونے سے محروم جنہوں نے دنیا میں موسیقی سنی تو اللہ اعلان کرے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو فیصلہ باز میں گانا نہیں سنتے تھے آج ہم ان کو جنت کا گیت سنائیں گے فیصلہ بات میرا اضافہ ہے وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں اپنے کانوں کو تمہیں الفاظ ہی سنا دو اینا اینا عن اصوات میر میرے وہ بندے بندیاں کہاں ہیں جو دنیا میں اپنے کانوں کو شیطانی آوازوں سے شیطانی بنسریوں شہنائیوں سے جو بچایا کرتے تھے وہ کہاں ہیں یا اللہ میں حاضر ہیں او جنت کا گیت سنو اے جنت کی ہو رہو سناؤ اے جنت کی ہوا تو موسیقار بن اے درخت ہو تم ساز بنو اور وہ آواز ہیں تم ساز ہو ہوا موسیقار ہے یہ جو مل کر گائیں گی جنت کی لڑکیاں ستر سال کا ایک گانا ہوگا مجھے جنید جمشید کہنے گا ہمارا گانا تھا ساڑھے تین منٹ کا لوگ شوق سے سنے تو دس منٹ اس سے اوپر ہم گا نہیں سکتے بدلنا پڑتا ہے میں نے کہا جنت کا سب سے چھوٹا گانا ہے ستر سال اور اس سے آگے کی حد کوئی نہیں پر اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے ایسا کبھی سنا گے نہیں تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں تمہیں اسے اچھا سنا کہ اس سے اچھا کہتا ہے بھی سنا توں تو اللہ داؤد علیہ السلام سے کہیں گے داؤ داؤ اور میرے بندوں کو تم سناؤ تو داؤد علیہ السلام کی ایسی آواز تھی جب آپ دنیا میں ضرور پڑھتے تھے تو پہاڑ جھوم جھوم جاتے تھے یا جبالی میں پرند پرند آ جاتے جانور آ جاتے، اور سے سر دھنتے تھے اس جنت میں وہ آواز وہ ساز وہ موسیقار ایک سما بنے گا اور گے کبھی سنا ایسا کہیں گے نہیں تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو کہ کی اچھا کیا ہے وہ بھی سناتا ہوں یا حبیبی یا محمد اے میرے محبوب نبی محمد آج آپ تیری باری ہے آپ کی آواز میں کیا ہوگا کہ ساری جنت بھی جھوم اٹھے گی پانی کی موجوں میں تو آ جائے گی وہ ایسے وجد میں آ جائیں گی جنت کی نہریں درخت شرند اللہ تعالی فرمائے گا کبھی ایسا سنا کہیں گے نہیں کیسے اچھا کیا ہے کیسے اچھا رب ہے تمہیں خود سنائے گا؟ گا رضوان پردہ تو ہٹاؤ پردہ تو ہٹاؤ میرے بندے آنکھوں سے دیدار کرے کانوں سے کلام سنے تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں جن آنکھوں نے حرام دیکھا وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا جن کانوں نے حرام سنا وہ اللہ کی آواز نہیں سن سکتے مبارک ہیں وہ آنکھیں جو غیر عورت کو دیکھ کے جھک جاتی ہیں مبارک ہیں وہ کان جو گانے کی آواز پر بند ہو جاتے ہیں اور ہائے میں کیا کروں ایسے ملتے ہی کوئی مصیبت اب تو چراغ رخیبا سے ہی نہیں نظر آتی گھٹی کا پہرہ ہے انسانیت کو زوال ہے چیزوں کو کمال ہے کا ترقی اور خاک ترقی ہے انسان تو رول گیا دو کوڑی بھی قیمت نہ رہی انسان کی چیزوں سے انسان بڑا بنا تو کیا بڑا بنا فیکٹریوں ملوں سے بڑا بنا تو کیا بڑا بنا انسان تو اپنی ذات سے بڑا بنتا ہے دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلا دیے جانے ہو بچے بیڑے وچے جھیڑے بچے ونش مہارے ہو ساری عزتیں تو اندر ہیں ساری ذلتیں اندر ہیں پستیاں بھی اندر اور, اور. اور بلندیاں بھی اندر عروج بھی اندر زوال بھی اندر پاکیزگی بھی اندر غلاکت بھی اندر انسان ان کھوکھلے مظاہر سے میرے عزیزوں بڑا نہیں بنتا میرے رب کی قسم انسان اللہ کا بندہ بن کے بڑا بنتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ کر وہ بڑا بنتا ہے یہ فیصلے کا دن ہے جو اللہ لگا کامیاب کامیاب شادی جاؤ میرے بندوں کو جنت میں پہنچا دو میری بندیوں کو جنت میں پہنچا دو ایمان والی عورتوں کو اللہ مردوں سے پہلے جنت میں پہنچائے گا تاکہ وہ جنت کے زیور سے جنت کے لباس سے اور راستہ پہ راستہ ہو کر مزین معطر ہو کر وہ اپنے خاندوں کا جنت کے دروازے پر استقبال کریں باقی ساری امت آئے گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سوار ہوں گے ایک سر جنت سے سواری آئے گی اس پہ سوار ہوں گے اس کی نکیل اس کی رسی نیچے گرے گی ہر انسان کی تمنا ہوگی کہ یہ سواری کی رسی میرے نسیم میں آئے میرے ہاتھ میں آئے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا یہ رسی بلال حبشی کو پکڑائی جائے تو حضرت بلال ہمارے نبی کا ڈرائیور بن کر ڈرائیور بن کر سیل ہاں? ساربان جو بھی نام دے دو ڈرائیور وہ آپ کے ساتھ ساتھ آج دیکھ لو کالا سب سے آگے چلا گیا سید بھی پیچھے رہ گئے قرائشی بھی پیچھے رہ گئے پٹھان بھی پیچھے رہ گئے راجپوت بھی پیچھے رہ گئے جاٹ بھی پیچھے رہ گئے ایرانی بھی پیچھے رہ گئے اے غلام کا غلام بیٹا وہ باقی جیت گیا کہ اس نے اپنی غلامی میں اس نے اپنی غلامی میں محمد رسول اللہ کی غلامی کو جو, جو اندر ڈالا تو لن اس کو سردار بنا ادرت عمر کہتے बिलाल بلال یہ تو بھائی ہمارے عزتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی سے ملتی ہے میرا زیز ملک مال سے چیزوں سے جو ملتی ہے عارضی ہے غلامی رسول سے جو ملتی ہے عبدی ہے اور <تصفح> <تصفح> یہ تو میں آپ کو آخرت کی عزت بتائی دنیا کی عزت بتاؤں حضیط صلی اللہ تعالیٰ کا سیری کار حضرت علی بھی اور ارباز بن خاریہ تینوں شری کھار بکرے کی سری پکیری تو حضرت بلال رسول اللہ شہری ہو گئی ہے میں ازان دینے جا رہا ہوں آپ کھانا پینا بند کر دیں اگر باہر نکلے ازان دینے کی نیت کی پھر لوٹ کر آئے کہ دیکھو چھوڑ دیا کہ نہیں چھوڑ دیا دیکھا تو آپ ابھی تک کھا رہے تھے ان کا یار رسول اللہ اللہ کی قسم صبح ہو گئی ہے تو نے ہاتھ کھانچ لیا تیرا بھلا ہو جائے ارے ابھی صبح نہیں ہوئی تھی جب تک میں کھاتا رہتا صبح نہیں ہو سکتی تھی تیرے قسم کھانے پر اللہ نے اسے فوراً نکال دیا کہ میرے بندے کی قسم جھوٹی نہ ہو جائے کوئناتی نظام جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ آگے پیچھے کراں سے پائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے پائی ایک عورت آئی یا رسول اللہ میرے خامن نے مجھے زہار کر دیا زہار ایک جاہلیت کی طلاق تھی جس میں کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا تو میرے لیے میری ماں کی کمر پشت کی طرح ہے کے قباہ ہے ان میں تو یہ طلاق ایسی تھی کہ اس کے بعد بھی اس سے دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی تھی چاہے کسی اور سے شادی کر کے طلاق لے کے پھر بھی اس کی طرف آنا چاہے تو نہیں ہو سکتا تھا یہ جاہلیت کی طلاق کا ایک دستور تھا کہا رسول اللہ میرے خاند اوس بن سامت نے مجھے یہ کہہ دیا اب میں کیا کروں ابھی آسمان سے کوئی حکم نہیں آیا تو آپ نے کہا ہے نکاح ٹوٹ گیا رسول اللہ آپ نظر میں اس کو مجھ سے پیار ہے غصے میں کہہ گیا آپ نے کہا ہر امتیا ہے تو گئی اولا پھر میں یا رسول اللہ جوانی میری ڈھل گئی دوسری شادی بچے جنتے پیسہ میرے پاس نہیں ماں باپ میرے مر گئے تب میں آگے زندگی کیسے گزاروں تو آپ نے دیکھا یہ تو مانتی نہیں تو آپ ہو گئے سر جھکا لی حضرت عائشہ کنگھی کر رہی تھی تو جب آپ نے خاموشی اختیار کی تو خولا کہ آنے لگی اچھا آپ نہیں سنتے میں آپ کے رب کو سناتی تھی جی اللہ جس امت نے ایسی عورتوں کو جنم دیا ہو میں تو حیران ہُوا لڑکیاں بھی ٹیکسٹائل انجینئر بن لوگ ان کو کیا سوچی ایسا بھی گھرتی کا پہرا آنا تھا ہاں ہاں کیا کریں جب اصل چیز سامنے نہ ہو تو لوگ سائے کو ہی اصل سمجھ لیتے ہیں وہ سائے کے پیچھے دوڑنے والوں کے لیے دیوار سے سر ٹکرانے کے سوا کچھ نہیں لکھا ہو گئے میرا رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں اپنے پاس رکھوں گی تو یہ بھوکے مریں گے روٹی کہاں سے کھلاؤں اور اگر میں نے اسے بات کے حوالے کیا تو خود چکا ان کی تربیت کیسے کرے گا تربیت تم کرتی اے میرے مالک اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار اللہ کو پابند کر رہی ہے یہ نہیں کہہ رہی کہ اس مسئلے میں جو فیصلہ ہے وہ تو اتار نہیں میرے حق میں فیصلہ آئے میرے مولا فیصلہ میرے حق میں اتار اور یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا ابھی اس کی آہ و بکا جاری تھی کہ اللہ کے نبی پر وحی اتر گئے وحی اترتے ہی نظر آ جاتا تھا آنکھیں بند ہو جاتی رنگ بدل جاتا تھا وہ پسی ماتھے پہ آ جاتا تو حضرت عائشہ نے کہا چپ چپ وحی آ رہی وہی آ رہی, ہے وہی آ رہی ہے تو جب ہولا نے دیکھا کہ وحی آ رہی تو اس نے اور زیادہ رونا شروع کر دیا کہ بدنی میرے حق میں آ رہی کہ میرے خلاف آ رہی تو جب وہی ختم ہوئی تو آپ نے آنکھیں کھلے کا کھولا تجھے بشارت ہو اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ کر لیا اور اسے نہ حدیث کا حصہ بنایا نہ تاریخ کا حدیث تاریخ کا تو آپ ہی بن گیا اسے قرآن کا حصہ بنایا اور اٹھائیسویں سپاہے کی اس کہانی کو شروع فرمایا اور ایسے خوبصورت انداز میں شروع کیا میں تمہیں کیا بتاؤں جیسے تم دھاگے کو دیکھ کے کہتے نا یہ کہ اچھا دھاگا یہ برا دھاگا کاش تم قرآن کو بھی ایسے سمجھتے زَوْجِهَا یہ <سلام> آیات یوں بتاتی <سلام> ہے <یوں> <سلام> قد <سلام> قد <سلام> جب خولا آپ سے لڑائی کر رہی تھی تجا دلو کفی اتنا لمبا لفظ لائے ہوا کی شان کو بڑھانے کے لیے <الاللہ> پھر جب آپ نے منہ مو موڑا تو اس نے مجھے پکارا اللہ یس ماحب رقم اور میں تو آپ دونوں کا مناظرہ دیکھ بھی رہا تھا سن بھی رہا تھا وہ اقرار پہ تھی آپ انکار پہ تھے ہم نے آج سے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ طلاق غلط ہے کہ کوئی طلاق نہیں ہے لا کرم الزور مائیں وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنا ہے آخر کوئی ماں نہیں ہے ہاں یہ بول بڑ بدتمیزی کا بول ہے اس پر ہم سزا دیتے ہیں جو یہ بول بولے گا وہ ایک غلام آزاد کرے تو نکاح بحال اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو پھر وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے تو نکاح بحال اور اگر ساٹھ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو پھر وہ ساٹھ روزے رکھے تو نکاح بحال ہو گیا اس امت نے اتنی بلند پرواز کی ہوئی ہے ایک دفعہ حضرت عمر اپنی خلافت کے زمانے میں گزر رہے ایک عورت نے پکارا امیر المونی لوگ صاحب آپ کھڑے ہو گئے تو بڑھیا بڑھیا آ کر کا ہاتھ پکڑ لیا وہ دن یاد ہیں جب ہم تمہیں امری امری کہا کرتے تھے پھر اس کے بعد تو عمر بن گیا پھر تو, امیر المومنین بن گیا تو دیکھو دیکھو اللہ سے ڈرنا اس امارت میں اور باتیں ہیں؟ تو چلی گئی تو ساتھ والا آدمی امیر المومنین آپ اس بڑیا کے پیچھے رک گئے سخت باتیں کر رہی تھی صاحب نے کہا ظالم تجھے پتا جی کون یہ وہ ہے جس کی اللہ نے عرش پہ سنی تھی میں یہاں کیسے نہ سنتا یہ خولہ بنت پیسا ہے جس نے عرش کو ہلا دیا تھا ہائے میں کیسے سمجھا نکار خانے میں ٹوتی کی کون سنیں جنہوں نے باہر دیکھی نہ ہو انہیں کیا خبر باہر کیا ہے جنہیں کاغذ کے پھول گلاب بتائے گئے جنہیں ربڑ کے درختوں کو چمن بتایا گیا جنہیں مصنوعی آبشاروں کو حقیقت بتایا گیا انہیں میں کیسے بتاؤں کہ حقیقت کیا ہے بہار کیا ہے مقصد کیا ہے زندگی کیا ہے ہم تو اجڑے چمن میں پیدا ہوئے نا ہم نے باہر دیکھی نہیں خزاں میں جنم لیا خزاں میں ڈھل گئے چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلیں تھیں باغ میں ایک شور تھا غل تھا کھلی جگہ نرگس تھی نہ تھا جو ج کچھ بتاتا گنچا یہاں گل تھا ہمارے پاس تو یہی داستانیں رہ گئیں یہاں یہاں گل تھا یہ خولا نظر آتی ہے نہ بلال نظر آتا ہے ہمارے ساتھ ساتھ فرمایا کرتے تھے مرد بھی مر گئے اور عورتیں بھی مر گئیں باقی رہ گئے مذکر اور مونس اور جہان خالی ہو گیا مردوں اور عورتوں سے کچھ نہ رہیں کچھ مادہ ہیں جنہیں اپنی پیٹ کے سوا اور اپنی شہوت کے سوا کچھ نہیں سوچتا عزیز اللہ کو پہچانو اللہ کی پہچان ملے گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ کر تو اس کو سیکھو تو آپ ایک زندگی لے کر آئے جس کا تعلق روم نماز روزے سے نہیں ہے چوبیس گھنٹے کی زندگی ہے آپ نے دنیا کو بھی صحیح چلا کے دکھایا آخرت کا راہی بناتے دکھایا اتنی آخرت بلندیوں پر پہنچایا کہ مرنے سے پہلے جنت کی بشارتیں آگئیں. رضی اللہ عنہم. ہم انس راضی ہو گئے, ہم ان سے راضی ہو ہو ہو گئے. آخرت اتنی اونچی اور دنیا میں بھی ان کو اتنا اونچا پہنچایا کہ آپ نے فرمایا کی سر بھی زیر ہوگا और بھی زیر ہوگا یمن اور और بھی زیر ہوگا دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے है اس के رسول کے غلام بن جاؤ خندک کی لڑائی میں خندق کھود رہے چھ میل لمبی خندک کھود گی چھ میل اور چوڑی اتنی تھی کہ گھوڑا اس کے اوپر سے پھلانگ نہ سکے تو ایک چٹان پہ پتھر بندا ہوا تھا اور اور رب ربا رب رب کی قسم ایران فٹا ہو گیا تو صحابہ نے کہا اللہ اکبر پھر آپ نے کدال اٹھائی ہوگا سمت کلیمت و, و رب کام نے کہا رب کابا رب کابا کی قسم روم فتح ہو گیا صحابہ نے پھر تکبیر پڑی خوشی سے پھر آپ نے تیس دفعہ کدال اٹھائی اور آئٹ کو مکمل کیا ربی کا سد کن وزلہ للیما سے جو روایت میں کا فتح ہو گیا رب کی قسم تو صحابہ نے خوشی سے تقریر پڑی مناسب جو تھے نا چھپے ہوئے وہ ہنس ہنس ہنس کے پیٹ پکڑے پکڑے زمین پہ گر گئے کہ ان پاگلوں کو دیکھو کہ ابو سفیان کے ڈر سے تو کھڈے کھود رہے کنڈ کھود رہے اور ایران روم کی فتح کی خوشیاں منا رہے ان سے بھی بڑھ کے کوئی دیوانہ ہوگا ابھی وہ بدبخت اپنی ہنسی سے اٹھے نہیں تھے کہ ایک دم جگری لائے اللہ کا کلام لے کر قل اللہم مالک الملک وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتظل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحج وترزق من تشاء بغير حساب لآيات الله نازلوني ان إن أندھقوا كبعد شاء الله جس کو چاہے گا ملک دے گا جس سے چاہے گا چھین لے گا جس کو چاہے گا عزت دے گا جس کو چاہے گا ذلیل کرے گا جس کو چاہے گا کشادہ دے گا جس کا چاہے گا تنگ کر دے گا وہ رات کو لمبا کرے کوئی چھوٹا نہیں کرتا وہ چھوٹا کرے کوئی لمبا نہیں کرتا کبھی دن کو لمبا کرتا کبھی رات کو لمبا کرتا ہے اور اپنی شہنشاہی میں کامل اکمل ہے میرے بھائیو اللہ کا نبی دنیا اور آخرت کی ساری چوٹیوں تک پہنچانے کے لیے آیا یا ابا سفیان جیتکم بکرامت الدنیا والآخرہ اللہ سفیان میری مانو دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری تو میرے بھائیو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنی دنیا میں نہ ہم کیا بھائی بیلنس میں آؤ بیلنس میں جہاں ہمیشہ رہنا ہے اسے فہرست رکھو جسے چھوڑ کے جانا ہے اسے ذرا پیچھے رکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے اگر جنت مٹی سے بنتی اور دنیا سونی چاندی سے بنتی تو بھی عقل والے کے لیے لازم تھا کہ جنت کے شوق رکھتا کہ یہ سونے چاندی کی ہو کر بھی چھوڑ کے مر جانا ہے اور اس کا گارے مٹی کا ہو کر بھی وہیں ہمیشہ رہنا ہے اور اللہ نے تو برعکس کیا زمین بنا دی مٹی سے کائنات بنا دی روڑے پتھر سے اور جنت کو بنایا ایک انتموتی کی ایک یا کی ایک زمر کی ایک سونے کی ایک چاندی کی مشق کا گارا بافران کی گھاس سونے کی زمین جنت الصردوس کی زمین سونے کی باقی جنتوں کی زمین چاندی کی اس کے اوپر کا فرن کی گھاس اوپر مشک و امبر کی بارش بادل اٹھتا ہے جو مشک و امبر برساتا ہے اور ہو چلتی ہیں جو موتر کرتی ہیں اور چشموں کو بہا دیا پھر چشموں کو فرگاؤں میں بلند کر دیا پھر دودھ کی نہریں بہائیں شہد شراب پانی کی رہریں بہائیں پھر پھلوں کو جھکا دیا خوشوں کو پکا دیا سائے لمبے کر دیے غلام کھڑے کر دیے قالین بچھا دیے سخت دوڑ دیے گاؤں تکیے مزین کر دیے ساغر و مینا سے محفل کو سجایا اور بھر کشتریاں پھلوں سے اور کھانوں سے دائیں بائیں جنت کی حسین لڑکیوں کو حسن و جمال سے مزین کر کے ایسا حسن دے کے دائیں بائیں بٹھایا کہ سمندر میں جھوک ڈالے ساتوں سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں سورج کو انگلی دکھا دیں سورج اندھا بے نور ہو جائے اور مردے سے بات کریں ان میں زندگی کی رمک دوڑنے لگے اور زندوں کو جھلک دکھائیں دکھائے کلیجے پھٹ جائیں دوپٹہ ہوا میں لہراد کائنات میں خوشبو پھیل جائے ایک قدم خامد کی طرف چل کے آئیں تو ایک لاکھ قسم کے نازو انداز ایک قدم میں چل کے دکھائیں تو ان خوبصورت بیویوں سے ان کے پہلوؤں کو سجایا ایمان والی عورت جو ایمان پر زندہ رہی ایمان پہ موت پائی ایمان کے ساتھ اٹھی وہ جنت کی اس لڑکی سے ستر ہزار گنا زیادہ خوبصورت ہو کر اپنے حامد کے ساتھ ہوگی نیچے بہتی نہریں ہیں اوپر جھکے ہوئے ہوشے ہیں پکے ہوئے پھل ہیں اور اوپر لمبے سایہ دار درخت ہیں اور چاروں طرف سے فرشتوں کا سلام ہے سلامن سلامہ سلامن سلامہ السلام علیکم بنا صبر تم فن اقبار ہم جناب آپ کو سلام کر رہے ہیں سلام الم تم فب خلوال کبھی اپنوں کا سلام کبھی خدام کا سلام اور کبھی فرشتوں کا سلام فرشتوں کا سلام, فرشتوں کا, سلام کا ایک اپنا نشہ ہے ابھی وہ نشہ پورا نہیں ہوا ہوگا کہ اللہ کے عرش کے در کھل جائیں گے اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام الرب الرحیم میرے بندو تمہارا رب بھی آج تمہیں سلام پیش کرتا ہے تو میرے عزیز دنیا میں بھی صحیح چلو آفرت میں بھی صحیح چلو ہماری دنیا بھی دین کے ساتھ بنتی ہے پاکستان میں کس چیز کی کمی ہے کوئی ذہن کی کوئی افواب کی کوئی وسائل کی ایک چیز تو نکلی جانت نکل گئی امانت نکل گئی بد کے کینسر نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تما اور لالچ اور دنیا کی دوڑ نے ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا تو اپنی ترتیب میں بھی صحیح چلو تو اپنی آخرت کو بھی سامنے رکھ کر چلو دونوں نظام بنا کے چلو گے تو دنیا اور آخرت ہے ورنہ جس میں بھی جھول آئے گا کیونکہ اسباب کی دنیا ہے آپ نے بدر کا نقشہ ایسا بنایا بدر کی آیات کو سمجھنے کے لیے جب تک آدمی بدر میں نجائز نہیں سمجھ سکتا میں نے ایک اسپیشل سفر کیا بدر کا کہ میں قرآن کے اس حصے کو سمجھوں ان آیات کو سمجھنے کے لیے تفصیل کافی نہیں ہے کتاب کافی نہیں بدر جانا پڑے گا بذر گیا ایک بورے بدو کو ساتھ لیا میں نے کہا مجھے یہاں کھڑے ہو کے اب بتا کہ عدوت الدنیا کیا ہے عدوت القصوہ کیا ہے رقب اصل کیا ہے تو اس کے بتانے سے میرے اوپر یہ علم کھلا یہ آیات کھلی اس کے بغیر میں جان نہیں سکتا تھا جب تک وہاں کا سفر نہ کیا تو ایک کامیاب جرنیل ایک ماہر جرنیل جیسے جنگ کا نقشہ بنا تھا آپ نے ایسے جنگ کا نقشہ بنایا آپ نے اس سے سہارا نہیں رکھا کہ جبریل بھی آ ہے اور میکایل بھی آ ہے اور ہزار فرش کے اللہ قرآن نے کہہ دیا ربکم سخت ملگیم گھبراؤنے میں ہزار فرشتے بھیج رہا ہوں تو جب فرشتے آ تو اب جنگ کے نقشہ اور پلان بنانے کی کیا ضرورت ہے اب تو کام گا بھی نہیں نہیں دنیا جذبات نہیں ہوش سے چلنے کی جگہ ہے جوش سے نہیں ہوش سے چلنے کی جگہ ہے کس خوبصورت انداز میں جب تک آپ جاؤ گے نہیں اب نہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تین سو تیرہ کی مختصر جمی کے ساتھ کیسے آپ نے زمین کا انتخاب کیا جگہ کا انتخاب کیا اور, اور سورج کا سورج کس کے سامنے جب آنکھوں میں سورج پڑے تو نظر نہیں آتا ان کی آنکھوں کو سورج کے سامنے کر دیا اور اپنے سورج کو پشت میں لے لیا یہ کیسے خوبصورت آپ کی پالیسی اور پلاننگ تھی اہد کی لڑائی میں کس طرح آپ نے پہاڑ کو پیچھے لیا اور دائیں طرف کو کور کیا پہاڑ کے ساتھ عقب کو کور کیا پہاڑ کے ساتھ بائیں طرف خالی تھے، ادھر تیرے کو اپنے ادھر رکھا اوپر پچاس آدمیوں کا رسالہ بٹھایا کہ ہمیں کچھ سے بھی نوش کے کھا جائیں تم نے یہاں سے نہیں اترنا یہ اسباب کی دنیا ہے اب ستائیس سفر نبوت کے چودہ سال آپ مکے سے نکلے آپ کے قدم قدم پر لاکھوں فرشتے حفاظت کا حسار بنا کر چل رہے پھر بھی مدینہ ادھر ہے آپ یمن کے راستے کو چلے مکے سے چار میل دور گئے ایک پہاڑ ہے بڑا اونچا سور کا اس پر چڑھے اور غار میں جا کر آپ چھپے تین راتیں دو جن اس کے اندر چھپے رہے حالانکہ اللہ کا سایہ ہے اللہ کا پہرہ ہے جبریل ساتھ ہے میکایل ساتھ ہے پھر بھی آپ نے اسباب کی اتنی رعایت کی تین راتیں اس میں چھپے رہے دو دن تین راتیں چھپ کے گزاری پھر آپ راستہ بدلتے ہوئے راستہ بدلتے ہوئے آٹھ دن کے بعد آپ جا کر مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو میرے بھائیو یہ اسباب کی دنیا ہے یہاں صحیح اسباب اختیار کرنا بھی ہم پر فرض ہے ایک اور بات سنو براک آ رہا ہے براک میں پہ لے جانا ہے مکے میں اترا اس پہ سوار ہوئے بیت المقدس تک پہنچایا گیا اور بیت المقدس سے جو اگلا سفر ہے وہ براک میں نہیں ہے براک وہیں باندھ دیا گیا اور آپ اللہ کی قدرت کے ساتھ آسمان کی منزلوں کو طے کرتے چلے گئے تو جس اللہ نے بیت المقدس سے سیدھا اٹھایا تھا تو اس نے مکے میں براک کیوں بھیجا جبریل کا ہاتھ پکڑتے اور جا کے بیت المقدس میں اتر جاتے نہیں نہیں نہیں اسباب کی دنیا میں سبب اختیار کرنا ہوگا یہ اسباب کا جہان ہے جہاں سبب اختیار کرو آگے آسمان قدرتوں کا جہان ہے وہاں سبب کی ضرورت نہیں اللہ نے اپنی قدرت سے اوپر اٹھایا پہنچایا کے مقام تک پہنچایا تو میرے عزیز تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس دنیا کی تعلیم میں ملنگ بن جاؤ محنت کرو کوشش کرو اور اس راستے کے آزاد ہیں اس راستے کے آزاد ہیں جس سے پڑھو ان کا ادب کرو جس سے سیکھو اس کا ادب کرو لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ تو ماں کی گوشت سے سکھانے کے سبق ہوتے ہیں اور وہ نہ ماں نے بتایا نہ ابا نے بتایا نہ چھوٹے نے بتایا نہ بڑے نے بتایا بول ایک تو ڈاکٹر جیسے میں چھوٹا تھا میری ماں کو بچہ تجھے ڈاکٹر بننا ہے میرا باپ کہتا ہے بچہ تجھے ڈاکٹر بننا ہے مجھے اتنا, اتنا فیڈ کیا اتنا فیڈ کیا کہ میں یوں سمجھنے لگا کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد ہی ڈاکٹر بننا ہے اگر میں ڈاکٹر نہ بنا تو میں زندگی میں ناکام ہوگا وہ جو اخلاق کے پہلو کو اجاگر کرنا ہوتا ہے وہ تو علم وہ تو اللہ کا دین اجاگر کرتا ہے وہ نہ ماں کو پتہ ہے نہ باپ کو پتا ہے پرنا آگے اسکول کالج اس بنیادوں پر اٹھا لیکن قرآن ہمیں سکھاتا ہے تو جس سے سیکھو اس کا ادب کرو موسی علیہ السلام کا ایک قصہ قرآن میں اس لیے آیا ہے موسیقام سے جن پہ تو اتری ہے اللہ کے ہاتھوں سے لکھا وہ کلام تو رات سب سے پہلے نبی موسی علیہ السلام ہے یہ جو خضر علیہ السلام سے سیکھنے جا رہے تھے کائناتی علم تھا کائناتی وہی نہیں آسمانی نہیں شریعت نہیں کائناتی کائناتی علم سیکھنے کے के چل چل چل پیدل چلے اور جب وہاں جہاں پہنچے جہاں جانا تھا وہاں جا کے سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا مچھلی ساتھ لے جاؤ جہاں وہ مچھلی تلی ہوئی تھی جہاں مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے وہاں ایک راستہ بن جائے گا وہ راستہ ایک جزیرے تک جائے گا وہاں میرا وہ بندہ ہے جس سے تو جب وہاں سو گئے آنکھ کھلی تو چل رہی ہے غلام نے دیکھا جو بعد میں نبی بنے یوشا علیہ السلام دیکھا کہ مچھلی گئی تو بتاؤں گا چوبیس گھنٹے کا سفر طے کر کے آگے چلے گئے وہ کہنے گئے یوشا کھانا او ہو وہ تو یہ مچھلی زندہ کے پانی میں چلے گی کہ دکھتے ہو جائے اور وہیں تو ہم نے جانا تھا پھر چوبیس گھنٹے واپس چوبیس گھنٹے اوپر اور ہو گئے اڑتالیس گھنٹے ہو گئے اب وہاں پہنچے تو خضر علیہ السلام سوئے تھے سن انہوں نے کہا تو انہوں نے جواب دینے کی بجائے کہا یہ مجھے سلام کرنے آیا کون ہے سخت جواب ان کا سلام اور یہ مجھے سلام کرنے کون آ گیا تو بجائے اس کے کہ یہ غصے ہوتے ہیں چونکہ یہ طالب بن کے گئے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ طلب اس دین کی نہیں ہے یہ دل میں دنیا کی طلب ہے کہا جی میں موسا ہوں موسا جی میں موسا ہوں ان کو تو کہنا چاہے تو کلی اللہ کے ساتھ یہ بات کرتا ہے جی میں موسا ہوں ابھی چادر نہیں مسا رہی چادر ایسے ہی کون موسا بنی سر والا جی جی پھر چادر منہ سے ہٹائی جباب پھر بھی نہیں دیا کہنا تو کیا کرنے ہیں موس اللہ کی بات سنو اللہ <و> اکبر <حل اتجور> <علا> <علمان مم> علمت <وشتا> جناب آپ کی خدمت میں آئی ہوں میری کوئی شرط نہیں میرا آپ سے کوئی مطالبہ نہیں میرا آپ کے خلاف کوئی آپ کے سامنے میرا کوئی مطالبہ نہیں صرف ایک مطالبہ ہے کہ آپ مجھے کچھ سکھا دیں سارا کا مما الم کا جو کچھ اللہ نے آپ کو سکھایا نا اس میں سے تھوڑا سا مجھے سکھا دیں میں آپ سے نہ روٹی مانگوں گا نہ ہوسٹل مانگوں گا نہ بجلی مانگوں گا نہ لائٹ مانگوں گا نہ ٹوائلٹ مانگوں گا نہ ناشتہ مانگوں گا نہ روٹی کچھ بھی نہیں مانگتا یہ سارا میرے آپ تھوڑا سا مجھے سکھا دیں یہ ادب ہمیں قرآن سکھاتا ہے اسلام چھوٹے نبی ہیں مسل اسلام شریعت کے نبی ہیں حضرت السلام کائنات کے نبی کائناتی واقعات کے نبی حالات واقعات تو کہاں پڑھ سکتا ہے جا جا چلا جا میرے کالج میں داخلہ کوئی نہیں پُر ہو چکی ہے سوری نہیں وکئی فتح میرے پاس ایک عجیب و غریب قسم کا علم ہے تو نئی نئی چیزیں دیکھے گا تو صبر نہیں کر سکے گا اور جگہ جگہ ٹوکے گا اس سے معلوم ہوا تنقید کرنا ٹوکنا جو استاد پر تنقید کرے گا ٹوکے گا وہ اس علم کی برکت سے محروم ہو جائے گا جو استاد کو بےزت کرے گا اس روم سے محروم ہو جائے گا بھئی دنیا کا علم ہے جس دین کا ہو جس سے سیکھو اس کا عطب وہ کہنے کے جناب ستجنی انشا اللہ حضور آپ دیکھو گے میں بڑا صبر کروں گا ولا چھوٹی سے چھوٹی بات بھی میں آپ کی مرضی کے خلاف نہیں کروں گا اتنی بڑی نے اپنے پابندی لگائی سروں نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو جب تک میں نہ بتاؤں پھر بولنا نہیں بولنا نہیں کہیں بالکل میں نہیں بولتا تو مجھے قصہ سنانا مقصود نہیں اس قصے سے جو ایک ادب ملتا ہے وہ آپ کی طرف منتقل کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موس علیہ السلام کو کلیم ہو کر بھی جب ان کے سیکھنے کے لیے بھیجا تو انہوں نے نخرے دکھائے انہوں نے توازو دکھائے وہ بے نیاز بنے یہ نیازمند بنے تو بے شاگرد بن کے گئے اور جب تینوں جگہ ٹوک بیٹھے کشتی توڑی تو کہنے کی یہ کیا کیا انہوں نے کرایہ نہیں لیا تو انہیں کشتی توڑ دی یہ پہلی میں بولنا نہیں پڑا او ہو میں نبی شریعت والا میرے سامنے مظلومان کیسے چپ کروں پھر چڑھائی کر دی اور جان لے لی تو خضر علیہ السلام نے ذرا اور سختی سخت اچھا جی. سے نکال دینا. چلے جا. ہی؟ پتہ کب بھوک لگی ہوئی تھی میں نے بتا دیا نا بستی والوں سے روٹی مانگنے جا باہر نکلے تو ایک دیوار ایک ہوئی تھی. تو خزر علیہ السلام نے کوئی گارے مٹی سے نہیں چیزا کیا گزرتے گزرتے یوں ہاں تمہارا دل کچھ دیو تو پھر محسوس نہ رہ سکے نہیں کھلاتے تو اس پر چل ہماری راہیں جدا وجہ بتائی کشتی اس لیے توڑی کہ وہ غریبوں کی تھی اور بچہ اس لیے قتل کیا کہ آگے چل کے خراب کرنے والا تھا اس کے خزانہ تھا ان کے بیٹوں کی وہ وراثت تھی میں نے اس لیے سیدھا کر دیا جب ان کو جدا کیا, کہنے کیا اچھا ایک بات تو بتاؤ مجھے تو, تو نے تانا دیا کہ کشتی توڑ کے ہمیں ڈبورا تھا تیری ماں نے تجھے صندوق میں ڈال کے جو دریا میں بہایا تھا تو اس وقت ڈوبنے کا خوف کو نہیں تھا تو مجھے اور کہنے جیسے وہ اللہ کا امر تھا یہ بھی اللہ کا امر <تصفح> پھر کہانا دیا کہ بچہ مار, تو تو اچھا مار دیا تھا مارا تھا بندہ جیسے وہ اللہ کی مشیت کی مشیت تو نے مجھے کہا کہ دیوار ٹھیک کر دی اور پیسے نے لیے تو نے جو شاید کی بچیوں کی بکریوں کو پانی پلایا تھا تو پیسے کو نہ مانگے تو اس وقت تو بھی تو جا کے درخت کے نیچے کہنے لگا تھا رب لما انزلت من تو جیسے وہ اللہ کی مشیت یہ بھی اللہ کی مشیت میں نے آپ کو مختصر شارٹ کٹ کر کے قصے سے ایک اصل سبق سنایا ہے جس سے سیکھو اس کا ادب ورنہ ملے گا کچھ نہیں پیسے کا مالی تو کیا ہے پیسے تو اللہ نے فرون کو بھی دے دیے آج کا سب سے بڑا مالدار سونا بنا دی ایسی کہاوت کیمیا کہ گری کیمیا گری تانبا دھات کو دھات سے بدلنا اللہ کی سوا کوئی نہیں کر سکتی تو بنا ہوا ہے کہ وہ ایک آنچ کی کسر لیکن نے صرف سمجھانے کے لیے کہاوت لکھی کہ ایک جو بھی کو کینیا گری کا فن آتا تھا بادشاہ کو پتا چلا کہ ہاں نہیں اس کو دفاع کرو چلا گیا چھوڑ دیا کچھ دن کے بعد اس نے اپنی حکومت وزارت وزیر کو دی اور بھیس بدل کے چلا گیا اس کے جنگل میں اس کی کٹیا پر جا کے پاؤں دبانے لگا حضور بس آپ سے مجھے عشق ہو گیا مجھے آپ کی خدمت کرنی اور میں فضیر عالمی خدمت کر کے کیا کروں گا کہ مالش کر رہا موٹ مروڑے بری جانا آسن کپڑے دھو روٹی پکا کوئی مہینہ گزرا تو جو بھی کہنے لگا بچے مجھے کیمیا گری کا فن بھی آتا ہے ان کا آتا ہوگا مجھے کیا ضرورت آپ کی ضرورت ہے میری خدمت کی ہے بادشاہ نے مجھے بہت مارا تھا اس کو نہیں بتایا اگلے دن بادشاہ رکو چکر ہو گیا اور پکڑوا لیا جوگی جب دربار میں گیا لیا کہ نہیں لیا تو کہنے لگا سر خدمت نہیں لیا نا مار کے تو نہیں لیا نا تو میرے لیے علم تو علم ہے چاہے دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو ہاں مقامات ہیں سونا بھی گھات ہے لوہا بھی گھات ہے تانبا بھی گھات ہے پیتل بھی گھات ہے چاندی بھی گھات ہے ہر ایک کا وزن قیمت الگ الگ ہے علم دین کو تو کوئی چیز نہیں پہنچتی لیکن اللہ تعالیٰ نے کائنات ولا خل ماحل ارب جمع سب کچھ میں تمہارے لیے بنایا ہے تو جب ہمارے لیے تو اس کی تاکیق بھی کرو اس کو اس کا کھوج سراغ لگاؤ اس کے لیے اللہ سے بھی تعلق بناؤ اور اللہ کے رسول کی غلامی کا صحرا اپنے اپنے جو ہے گلے میں ڈالو اپنے سر پہ سجاؤ اور اور اپنے دنیا کے شعبوں میں صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک چلو تو اللہ تبارک بتا تم پر علم کھولتا چلا جائے گا اذان پر دوڑو مسجد کی طرف اذان پر دوڑو مسجد کی طرف نماز میں چھوٹ پائے سجدوں سے اگر تمہاری زندگی خالی ہو گئی اس سے بڑا بد وقت کوئی نہیں ہے جس کی زندگی سجدوں سے خالی ہو جائے دنیا کا سب سے متکبر انسان بے نمازی ہے کافر کے بعد کافر کے بعد سب سے بڑا متکبر بے نمازی ہے کہ جو دیکھو نا میں آپ کا نوکر ہوں آپ میرے سامنے ہیں آپ مجھے کہتے ہیں اے ارے بات سنو میں ایسے بیٹھا دیتا ہوں پھر آپ دوبارہ بولا میں پھر ایسے بیٹھا رہا ہوں پھر تیسری دفعہ بولا پھر میں ایسے دیکھتا رہی دفعہ پھر پانچ دفعہ تم مجھے بولاؤ اور میں نہ ہوں نہانا نہ آنا این تو آپ مجھے کیا کہو گے نمک آرام اور پانچ دفاع بلایا تو نا ہوں کرتا ہے نا ہاں کرتا ہے میرا رب دن میں پانچ دفعہ بلاتا ہے آ جاؤ نا آ جاؤ نا آ جاؤ ना پچانوے فیصد تم نے نماز نہیں پڑھتے تو کبھی اس نے تمہیں دھکے دیے یہ تم جب جاتے نا ٹیکسٹائل میں تمہارا ہو نچوڑ لیتے ہیں ہاں تاجر بنی کی گٹی اس کو ہے تاجروں کو وہ رگ سے خون نچوڑے گا پھر تمہیں پیسے دے گا اور اس میں ذرا سی کوتا ہو گئی تمہاری اگلی پی کو وہ زیرو کر کے نکل جاؤ اب ٹیکسٹائل کالج میں بہت پڑھ رہے ہیں چند دنوں کے بعد بکیں گے ٹیکسٹائل انجینئر کیونکہ ٹیکسٹائلیں تو تھوڑی چھ سات سو اور تو اگلے اس سے اگلے چھے وہ کہاں جائیں گے سر اپنے رسک کو ٹیکسٹائل پہ موقوف نہ سمجھے رزق اللہ کے خزانوں میں ہے آواز سگا کم نہ غدارا تو ایک آدمی تمہیں دس بیس ہزار دے کے تمہارا سب کچھ نچوڑ لیتا ہے اللہ رحیم کریم بات سب کچھ دے کے کیا تھا پانچ دفعہ میرے سامنے سجدہ کر لے چوبیس گھنٹے کی زندگی میری اطاعت میں گزار لے چند گھڑیاں چند صبحیں چند شامیں ہمیشہ تجھے خوشحال کر دوں گا آباد کر دوں گا نال کر دوں گا تیرا ہر چاہ پورا کر دوں گا تو میرے عزیزو کافر کے بعد دنیا کا سب سے بڑا متکدر انسان وہ ہے جو اذان سنے اور مسجد کو نہ چاہے جو اذان سنے اور سرنا چھکائے اور اللہ نے کتنا واضح کیا کہ میں تمہیں اپنی لیے نہیں بلا رہا ہوں علی نماز کے لیے آؤ تمہیں کامیاب کر دوں تمہیں عزتیں دے دوں تمہیں بلندیاں دے دوں ایسی جب گھر جاؤ جب گھر جاؤ دیکھو تم ہاسلم میں بھی ہاسلم گیارہ سال کی عمر تھی ماں پیو نے دنیا کی خاطر دھکا دے دیا وہ لاہور بھیج دیا کہ یہ ڈاکٹر بنے گا اچھے سکول اسکول ماڈل سکول میں ڈال ڈالے ہے تو ہم میں تو اپنے ماں باپ کی خدمت سے لی محروم رہا سوبت سے لئے محروم رہا گیارہ برس کی عمر میں جو نکلے نکل نکل اٹھارہ سال کی عمر تھی تو تبلیغ کے شکنجے میں آئے پھر وہ جو سفر شروع ہوا تو کبھی ارش پر کبھی فرش پر کبھی در بدر کبھی ان کے گھر ہمیں شکریہ شکریہ کہاں کہاں سے گزر گیا زندگی ہی بیت گئی اسی طرح سفر سفر سفر سفر تو تمہارے ماں باپ کا تم تو بڑا احسان ہے جو پیٹ کاٹ کے تمہیں یہاں بھیجتے ہیں تو جب چھٹوں میں گھر جاؤ تو ان کی اتنی خدمت کرو کہ سال کی کمی پوری ہو جائے اور یہ ماں باپ چند دن کی چھو ہے پھر ایسی دھوپ دیکھو گے ہم سے پوچھو جن کے مر گئے ہیں اگر تمہارے ہیں تو اس چھو سے فائدہ اٹھا لو جس دن یہ چھو ہٹ گئی میرے رب کی قسم آئے آئے آئے میں تمہیں کیسے بتاؤں آپ کو الفاظ کیسے جانتے ہیں الفاظ احساسات کا پیکر نہیں بن سکتے اپنے ماں باپ کی ٹھنڈک بنو اللہ کا فرمانے لا تق اللہ عربی زبان میں سب سے ہلکا لفظ اف ہے اف پرما فرماتے ہیں اگر اف سے بھی کوئی ہلکا لفظ ہوتا تو اللہ وہ قرآن میں ذکر کرتا کہ ماں باپ کے آگے بھی نہ ہماری زبان میں کیا ہے جب تمہیں ماں نے بلایا باپ نے بلایا اور تم چڑ گئے تو آگے تم کہتا ہم. ہم. سر جاندی ہم. یہ جو ان ہے یہ عربی کیف ہے یہ تیور چہرے پر ماتھے پر بل پڑ گئے کہ وہ اس کے معنی میں ہے اتنا بھی کر دیا تو ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اللہ کے نبی نے کا فرمانا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت اس پہ فرشتوں کی لعنت اس پہ زمین آسمان کی لعنت نہ اس کی نماز قبول نہ روزہ قبول نہ حج قبول اور میں نے خود ہاسٹل کی زندگی گزاری ہوں پھر آگے مدرسے چلے گیا تو پھر وہ بھی تو زندگی ہاسٹل میں گزر گئی ماں باپ کی دوری کو میں نے ہمیشہ محسوس کیا ہمیشہ محسوس محسوس کیا کیا وہ تعلق بھی نہ بن سکا میں نے دیکھا میرا چھوٹا بھائی ماں باپ سے زیادہ پیار کرتا تھا لاڈ کرتا تھا میں تکلوفن کرتا تھا وہ اپنی فطرت سے کرتا تھا کیونکہ میرا وہ تعلق بن نہ سکا جو بننے کے دن سے ماں باپ نے خود دھکا دے دیا تو وہ میٹرک کے بعد یا میڈیکل کالج ہے تو کل کو تمہاری نوکریاں لگیں گی تو تمہاری زندگی بالکل ایک مل کی چار دیواری کے اندر ہے بس باہر پتہ نہیں پکڑے کی تجھے دھاگے ہی بڑھنے تو پھر تم ماں باپ سے دور ہو گئے تو اس لیے جو وقت تمہیں گھر کا ملے ان کی اتنی خدمت کرو کہ ان کے اندر سے دعائیں نکلیں تمہاری ان پہ مطالبہ رکھو انت انت راحت بنو ٹھنڈک بنو ایک بدو نے اپنی ماں کو کمر پہ بٹھایا طواف کرایا چکر آدمی خود کرے تو تھک جاتا کسی کو بٹھا کے تو جب فارغ ہوا تو عبداللہ بن عمر اور بیٹھے تھے ان سے کہنے کا کہ حضرت کیا خیال ہے میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا تیری ماں نے تھک تھک کے جو تجے پالتے ہوئے کروڑوں سانس لیے تھے نا ابھی اس میں سے ایک سانس کا حق ادا نہیں ہوا ایک میرے عزیز قدر کرو ماں کی باپ کی ہیں تمدہ ہیں تم خوش قسمت ان کی دعا لو ہاں اگر نافرمانی کا کہیں بے شک اکاط نہ کرو لیکن بدتمیزی پھر بھی نہیں کہا اگر کہ وہ کافر بھی ہو تو بے ادبی نہ کرنا اطاعت بھی نہ کرنا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کئی نوجوان تب لیگوں میں داڑھی رکھ لی تو ماں باپ پیچھے پڑ گئے داڑھی مڈاؤ داڑھی مڈاؤ اگر ان کی ات جائز نہیں اگر ات کرے گا تو خود بھی جہن میں جائے گا ان کو بھی جہانو میں ڈالے گا ہاں گسا کی پھر بھی نہیں ہے بے ادبی پھر بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا تمہیں دھریا دیا ہے جنت کے بنانے کا آپ نے کہا ماں باپ تمہاری, تمہاری جنت کے دو دروازے ہیں نے فرمایا جو صبح اٹھ کے صرف ماں باپ کو ایک نظر دیکھ لے صرف ایک نظر دیکھنے پر صبح سے شام تک جنت میں دو دروازے اس کے کھل جاتے پھر کل کو تمہاری اللہ شادی کرے تو شاستر بھی تمہارے ماں باپ ہیں ہمارا معاشرہ عجیب ہے جو لڑکا ہوتا ہے نا دیبی سے کہتا ہے میرے ماں پر اس کے ماں باپ کو جلیل کرتا ہے بیوی کے ماں باپ کو جلیل کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے لیے اس کو الٹی چھری سے زبا کر دیتے ہیں یہ معاشرت کی باتیں کوئی نہیں بتا میں تمہیں بتا رہا ہوں کل تمہیں کام آئیں گی وہ کہتے ہیں میری ماں کے آ کر کیوں نہ کر حالانکہ بیوی کے ذمے نہیں ماں باپ کی خدمت وہ تو میرے ہیں اگر میری بیوی میری ماں میرے باپ کی خدمت کرتی ہے یہ اس کی نیکی ہے اس پر فرض کوئی نہیں فرض میرے اوپر ہے مجھے تھوڑا سا ادب کا بھی تھرک ہے تو میں اپنی دینی کتابوں کے علاوہ کچھ وقت نکال لیتا ہوں چکا پورا کرنے کے لیے تو میں جہانے دانش پڑھ رہا تھا وہ اپنی ماں کی وفات کا قصہ لکھتا ہے کہ جب میری ماں بیمار ہوئی تو میں نے اپنی بیوی کو ہاتھ میں نہیں لگانے دیا کہ یہ میری امانت ہے میں اس میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کروں گا یہ سارا یہ ساری شہادت میں اپنے رہی میں نے اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا ساری خدمت میں نے اپنے سر پر لی میں تہجد میں اٹھ کر دو میل دور نہر بہتی تھی میں وہاں جاتا تھا اس کا بستر دھونے کے کیونکہ پیشاب خطا ہو جاتا تو میں وہاں جا کر اس کا بستر دھو کے لا اور گرمیوں میں چلچلاتی چلا دھوپ میں میں نہر پہ جاتا اس کا بسپ دھو کے لا جب تک میری ماں مری نہیں میں نوکر بند کر اس کا لڑکی کے ماں باپ کو جلیل کر دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کی ضرورت سے بھی زیادہ قدر کرواتے ہیں اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے آپ نے فرمایا میں تم نے سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ اور آپ نے سب سے پہلے جو چیز ترازو میں تولی جائے گی سب سے پہلے وہ اللہ کہے گا دیکھو بیوی بچوں سے کیا سلوک کرتا تھا وہ پہلے تولو باقی نیکیاں بعد میں تولی جائیں گی یہ چیزیں تمہیں بعد میں کام آئے گی اگر آج دھیان سے سن لوگے اور اسے سیکھو گے یہ سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں سننے سے نہیں سیکھنا پڑتا ہے اخلاق اخلاق ادب تہذیب یہ دن کا سب سے مشکل سبق یہ جی صرف میرے سو ڈیڑھ گھنٹے کی بات سے کہاں سے وجود میں آئے گا ہاں اگر میں تمہارے احساسات کوئی جھنجھوڑنے میں کامیاب ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت کچھ ٹھکانے لگ گئی اگر تم سوچنے پر مجبور ہو گئے تو بھی میں سمجھوں گا تو کچھ نہ کچھ کام ہو گیا سوچ میں مجبور نہ ہو یہی سوا گھنٹہ اگر تمہارے احساسات میں کوئی تھوڑی سی تپش پیدا ہوئی اور وہ برف پگھلی تو بھی میں سمجھوں گا کہ میرا گلا پھاڑنا کسی کام آگے تو میرے عظیم زندگی کو ضائع نہ کرو یہ بہت بڑی دولت ہے <سؤال> یہ سانسیں یہ پل یہ گھڑیاں چلے جائیں تو لوٹ کے نہیں آتے انہیں اللہ کے رسول کی کتاب سے مدین کرو تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت جیسے آپ ٹیکسٹائل سیکھ رہے ہو تبلیغ میں یہ صفات سیکھی ہی جاتی ہیں جن کو میں نے تمہیں سوا گھنٹے میں بتایا ہے اس کو سیکھنے کے لیے ہم ہاں وقت مانگتے ہیں کہ اپنی چھٹیوں میں سے کچھ وقت تم تبلیغ میں لگاؤ کچھ اپنے گھر گزارو اپنے ماں باپ کو کی خدمت کرو اور ایمانی فضا میں جا کر اس کو سیکھو جب تمہیں بیچ میں موقع ملے تو تین دن جماعت میں لگاؤ جمعرات کو اسماعیل مسجد ہے تو وہاں آؤ دیان سنو یہاں بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایمان کے تذکرے کرو ایمان کی باتیں کرو تاکہ یہ سما جلتی رہے اور یہ آگ بھڑکتی رہے کیونکہ یہ بجھ جائے تو اسے جلانا بڑا مشکل ہوتا لکڑی تو جلدی جل جاتی ہے اور اندر کی لیا جب ٹھنڈی ہو جائیں تو انہیں جلانے کے لیے ارے بھائیو بڑے ہی زور لگتے ہیں آپ کا جو کمی اس پر توبہ کر لو کوئی اللہ نے بڑا کرم کیا ہمارے اوپر ہمارا تمہارا وعدہ تم جب توبہ کرو گے ہم تمہیں معاف کر دیں ساری فائلیں تمہاری ختم کر دیں ادھر توبہ کرو گے ادھر معاف کر دیں تو پھر پر توبہ کرو اگلی اللہ کے رسول کی منشا کے گزارنے کی نیت کرو چھٹیوں میں اس کے لیے وقت لگاؤ اور پھر کبھی غلطی ہو غلط پھر توبہ کر کیونکہ ایک واحد حق اللہ ہے جس کے ہاں کوئی لمٹ نہیں توبہ کی جتنی دفعہ توڑ کے کرو گے اتنی دفعہ قبول کر لے بلکہ اللہ تعالیٰ بعید جب کوئی مجھے منانے آتا ہے کسی کو منانے جاؤ تو وہ کیا کرتا ہے وہ اس کے آگے چل دیتا ہے کہ ذرا ہو منت کر لے میری نے ابھی ہمارا ایک بزرگ مجھ ناراض ہو گئے اور بات بھی کوئی نہیں تھی بہرحال بزرگ بزرگ ہی ہوتے ہیں آپ یقین مانو وہ چار پہ تھے اور میں ایک ان کے پاؤں میں, میں سارا پتا اچھا چاچا معاف کر دے میں ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ میں زمین پہ بیٹھا رہا زمین ملنی کے, بھی بھی کے معاف ایک گھنٹے کے بعد کیا اچھا جا معاف اور اللہ کو منانے جاؤ تو وہ کیا کرتا ہے, ہائے ہائے ہائے ہائے ہے تو گزار کے آیا لڑ لڑکھاتے قدموں کے ساتھ میری طرف تو میں پھر انتظار نہیں کرتا ہوں میں فورن زمین پہ اتر کر اس کی دروازے پر کھڑے ہو کر اس کے استقبال کے لیے باہیں پھیلا دیتا ہوں آ جا میرا بندہ میری بندی کب سے اکثیاں تجھے تک رہی مدت سے لگ رہی تھی لبے بام ٹک ٹک ہم تو کب سے دیکھ رہے تھے کہ تو کب آئے گی تو کب آئے گا تلک من بعید ہم آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتے ہیں اور ایسا تو ماں بھی نہیں کری ماں ناراض ہو جائے تو تمہارا استقبال کرے اسلواتیں سنا کے پھر معاف کرے جیسے میرے بھائیو کچھ پر توبہ کرو اگلی کے لیے ارادے کرو اور مسجد کے ساتھ رابطہ قائم کرو مسجد کا تعلق نماز با جماعت پڑھو مسجد میں آ کے پڑھو جس کے گھر بار بار جاؤ دوستی لگی جاتی ہے اللہ کا گھر ہے بار بار آؤ اللہ سے یاری لگ جائے گی تمہاری آواز اللہ کے دربار میں مانوس ہو جائے گی تو اہمیت کرتے ہو نا سارے بھائی توبہ کرتے ہیں نا بھائی ایک دفعہ منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ اللہ آپ کو خوش رکھے گا دے اب اس توبہ پہ پکے رہو اس کو لے کر دنیا میں پھرو اب بولو بتاؤ بھائی کون چلہ لگائے گا کون چار مہینے جتنے مجھے نہیں پتا آپ کو چھوٹیاں کب ہونی ہے چلو ارادے تو کرو ہیں چھٹیاں نظی کو نہیں <سطور> پارے <سطور> ہو کر چار مہینے لگائیں گے وہ <سطور> ذرا کھڑے ہو کر اپنا ڈیزار فائنل کے بعد جو چار مہینے لگانے والے ذرا کھڑے ہو جائیں تو وقت میں ملے تو تھوڑا بہت سیرت النبی کو ضرور پڑھے اتنا لکھا جا چکا ہے کہ جس کی حد کوئی نہیں تو سیرت النبی اپنے مطالعے میں ضرور رکھیں اللہ کے نبی کی زندگی کچھ امور آخرت سے متعلق ہیں فضائل کی ان کا بھی مطالعہ رکھے گاہے گاہے ان کو پڑھتے رہیں تو اس سے بہت زیادہ مدد ملتی ہے اور آگے بڑھنے کے جذبے پیدا ہوتے ہیں باقی بھائی آج کے بعد کم از کم نماز کا وعدہ تو سارے بھائی کر لینا ٹھیک ہے نا بھائی دعا اللہ ملک الحمد کما کما انت انت علی محمد وفل بنا ما انك اہل المخریا حسنۃ حسنۃ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے جن گناہوں کی وجہ سے یا اللہ ہم تیری نظروں سے گرے ہیں ہمارے وہ گناہ معاف کر دے یا اللہ وہ جذبے وہ عمل جو تیرے یہاں مردود ہیں انہیں یا اللہ ہماری نظروں میں بھی تو مردود کر دے اور ہمیں ان سے نفرت عطا فرما دے جو عمل جو جذبہ جو نیت جو قول جو عمل جو سیلیا پسند ہے وہ ہماری پسند بنا دے اللہ ان سارے نوجوانوں کو اللہ خوبصورت جوانی عطا فرما یا اللہ تو ان کو تقوا نصیب فرما ان کو توکل نصیب فرما پاک دامنی نصیب فرما اپنے ماں باپ کی ٹھنڈک بنا ملک کا سرمایہ بنا اپنے فن میں انہیں کامل فرما ان کی زندگیوں کو یا اللہ دنیا اور آخرت کی یا اللہ عزتوں تک پہنچنے کے لیے ان کی زندگیوں کو ذریعہ بنا یا اللہ تو یہاں کے پڑھانے والوں کو بھی پڑھنے والوں کو بھی یا اللہ ان کے سینوں کو اپنی محبت سے روشن کر دے اپنے نور سے روشن کر دے اے اللہ جتنی ہماری نوجوان نسل ہے تو سب کو تقوا نصیب فرما دے جتنے بھی نوجوان ہیں لڑکے لڑکیاں یا اللہ چھوٹے بڑے سب کو اپنا تعلق اور محبت نصیب فرما دے یا اللہ ہمیں آخرت کا شوق دے دے جنت کا شوق دے دے جہنم کا خوف دے دے یا اللہ اپنے رب اپنے محبوب کی محبت فرما ہمارے سینوں کو ایمان اور علم کے نور سے روشن فرما ہمارے ماتوں کو سجدے کے نشانوں سے مزین فرما ہماری زبانوں کو اپنی یاد سے تر فرما یا اللہ ہمیں سراپا اخلاق بنا دے سراپا اخلاق بنا دے ہماری نیتوں کو کھوٹ سے پاک کر دے سباؤں میں حق کو لے کر دنیا میں سے راضی اپنے سے راضی کر لے اللہ کریم آمین نماز کی تیاری نہ کرنا میرے بازو میں درد ہے انتیس دسمبر سن دو ہزار 2004 حضرت مولانا طارق جنگل صاحب مقام ٹیکنیکل کالج فیصل آباد میں فرما رہے تھے موجود سب سے گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازا بالمقابل مجنی ایریا کراچی فون نمبر چھ تین سات صفار آٹھ ایک تین اب مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان عید پیٹر کا